بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم اللحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محتلم مسلمان بأيوب اهنو ومجاهدين اسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليم استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقام الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا درس جاری ہے آج یہ پانچواں درس ہے جس میں انشاء اللہ اس کتاب کی فہرست کا تذکرہ ہوگا جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ ہمارے سامنے اس وقت جو نسخہ موجود ہے یہ ایک ہزار پانچ سو صفحات پر محیط ہے گویا کہ پہلا حصہ آٹھ سو ستاون صفحات پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ سات سو انتالیس صفحات پر محیط ہے ان سب کا مجموعہ پندرہ سو صفحات ہے چونکہ یہ کتاب اتنی بڑی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فہرست کو بھی پڑھ دیا جائے تاکہ سننے والے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہو کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے تو آئیے ہم اس وقت فہرست کو پڑھتے ہیں بغیر کسی تفصیل کے ترتیبار فہرست کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ انتصاب اس کتاب کے افکار کی پختگی اور مختلف مراحل سے گزرنے کا تعارف اور مقدمہ عالمی اسلامی جہاد کی دعوت کے سلسلے میں لکھے گئے رسائل غربت اور غربا یعنی اجنبیت اور اجنبیوں کے حوالے سے ایک فصل اور حق پر غالب رہنے والے لوگوں کا تذکرہ الجز الاول الجذور ا تاریخ یاد رہے کہ یہ اجمالی فہرست ہے پہلا حصہ بنیادیں تاریخ اور تجربوں کا تذکرہ اس میں ہے بنیادیں تاریخ اور تجربات یعنی ہماری اور کفار کے درمیان موجود جنگوں کی بنیادیں کیا ہیں سب سے پہلے جز اول میں تاریخ اور سیاسی شرعی تبصرہ ہوگا اور پھر تحریکی جہادی فقہ کا تذکرہ ہوگا اس پہلے حصے میں سات فصلے ہیں الفصل الاول پہلی فصل اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت دوسری فصل ان حالات میں شرعی احکام کا خلاصہ تیسری فصل عالمی نظام کی جڑیں بنیادیں اور قابل سے بش تک ہونے والی جنگوں کی ترتیب اور رفتار وغیرہ چوتھی فصل رومیوں کے ساتھ کشمکش اور تاریخ کے آئنے میں ان کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں طاقتوں کا توازن پانچویں فصل تیرہ سو انچاس ہجری سے چودہ سو پچیس ہجری تک یعنی انیس سو تیس سے دو ہزار چار تک اسلامی انقلاب کی تحریک کا خلاصہ چھٹی فصل تیرہ سو ہجری سے چودہ سو پچیس ہجری ب مطابق انیس سو ترسٹھ عیسوی سے دو ہزار چار تک مسلح جہادی تحریکوں نے کیا کھویا کیا پایا اس کا خلاصہ ساتویں فصل مصیبتوں سے نکلنے کے لیے مجاہدین کے سامنے پیش کیے گئے حل راستے مجاہدین پر جو مصیبتیں آئیں مشکلات آئیں ان سے نکلنے کے لیے مجاہدین کو جو راستے دکھائے گئے ان کا خلاصہ الجز الفینی ا داوا المنحج دوسرا حصہ دعوت منہج اور کام کرنے کا طریقہ الفصل الثامن دوسرا حصہ جو ہے آٹھویں اور نو فصل پر مشتمل ہے اور آٹھویں فصل میں آٹھ باب ہیں آٹھویں فصل کا مرکزی عنوان ہے نوریات المقام مت الاسلامی عالمی اسلامی جہاد کی نظریات پہلا باب نظریت الموا مقابلے کا نظریہ یعنی جہادی عقیدہ فکر اور منہج دوسرا باب عالمی اسلامی جہاد کی دعوت کے لیے سیاسی نظریہ تیسرا باب عالمی اسلامی جہاد کی دعوت کے لیے مکمل تربیت کا نظریہ چوتھا باب عالمی اسلامی جہاد کی دعوت کے لیے عسکری نظریہ پانچواں باب عالمی اسلامی جہاد کے لشکروں کی ترتیب کے لیے نظام اور تنظیم کا نظریہ کیسے ترتیب دیا جائے گا ان لشکروں کو چھٹا باب عالمی اسلامی جہادی لشکروں کی تیاری اور تعلیم کے سلسلے میں نظریہ ساتواں باب عالمی اسلامی جہادی لشکروں کے لیے اقتصادی نظریہ کہ ان کو اقتصاد کیسے فراہم کیا جائے گا آٹھواں باب عالمی اسلامی جہادی دعوت کے لیے ترغیب و تحریض اور میڈیا کا نظریہ اور نظریہ ابلاغ الفصل التاسع و سایہ و بشاعر وسیعتیں اور بشارتیں پھر اخیر میں مسک الختام کے نام سے چند فوائد کا تذکرہ ہوگا اب لیجئے پہلے حصے کی مفصل فہرست انتصاب مقدمہ اور تعارف عالمی جہاد کے محور کیا ہوں گے عالمی جہاد کے معیار کیا ہوں گے جہادیوں کی پہلی دوسری اور تیسری نسل کا تعارف اور ان کے کام اس کتاب کے افکار کس طرح آگے بڑھے اور کس طرح اس میں صفائی وغیرہ آئی اس کا تذکرہ فہرست غربا اور حق کی خاطر غالب رہنے والوں کا تذکرہ الفصل الاول پہلی فصل دور حاضر میں مسلمانوں کی حالت اکثر مسلمانوں کے ہاں سے دین کا رخصت ہو جانا اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق حکومت کا فقدان مسلمانوں کے ہاں مقدس سمجھے جانے والے تینوں مقدسات پر قبضہ یعنی مسجد اقسام مسجد نبوبی اور مسجد حرام مسلمانوں کے ہاں مقدس سمجھے جاتے ہیں ان پر قبضہ عقیدہ توحید کا اکثر لوگوں کے ہاں غلط صورت میں پائے جانا فسق گناہ اور منقرات کی کثرت اہل حق لوگوں کا مسلمانوں کے درمیان اجنبی بن جانا اکثر مسلمانوں کے ہاتھوں سے دنیا کا چلے جانا صرف دین نہیں چلی گئی دنیا بھی چلی گئی ہے مسلمانوں کے بیت المال کی چوری مسلمانوں کی مال و دولت کی غلط تقسیم ظلم جبر ذلت خوف اور اجتماعی قتل عام جبری ہجرت اسمتوں کی پامالی پریشانیاں اور آسابی دبا وغیرہ تسلط الاعداء دشمنوں کا تسلط اور قبضہ مسلمانوں کے ممالک مادنیات کی چوری کے میدان بن گئے ہیں اور کفار کی تیار کردہ چیزوں کے لیے بازار میں تبدیل ہو گئے ہیں کام کرنے والے مسلمان مزدور دشمنوں کی خدمت کے لیے مسخر کر لیے گئے ہیں لوگوں کے ارادے دشمن کے مفادات میں استعمال ہو رہے ہیں بلا واسطہ اور بل واسطہ فوجی قبضہ ثقافتی اور فکری اعتبار سے دشمن کا قبضہ میں استاد نقطے نقطے کر کے بیان کر رہے ہیں فصل اول میں پانچ نقطے ہیں پہلا نقطہ اکثر مسلمانوں کے ہاں سے دین کا چلے جانا دوسرا نقطہ اکثر مسلمانوں کے ہاں سے دنیا کا چلے جانا اور تیسرا نقطہ ہے دشمنوں کا قبضہ چوتھا نقطہ ہے واقع المسلمین بعد احداث ستمبر دو ہزار ایک گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد مسلمانوں کے حالات افغانستان میں اسلامی عمارت کی تباہی اسلامی انقلابیوں کے باقی ماندہ لوگوں کے خاتمے کی کوشش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکی استخباراتی طوفان امریکہ کی قیادت میں تیسری صلیبی جنگوں کا آغاز صلیبی بنیادوں پر نیٹو اتحاد کی توسیع یورپی اتحاد کی صلیبی بنیادوں پر توسیع اسرائیلی تلمودی پروگرام کا آغاز تلمو ان کی کتاب کا نام ہے امریکہ کے خلاف کسی بھی قسم کی عالمی طور پر مخالفت کا خاتمہ یعنی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا امریکہ کا پانچواں نقطہ احوال العرب والمسلمین بعد احداث سپتمبر چوتھے نقطے میں مسلمانوں کے زمینی حقائق کا تذکرہ ہے کہ ان کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اور یہ پانچویں نقطے میں خود مسلمانوں کا کیا حال ہے گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد عربوں اور مسلمانوں کے حالات اعلی سعید الحکومات حکومتوں کی سطح پر علماء اسلام کی سطح پر اسلامی انقلاب کی سطح پر امت مسلمہ کی سطح پر گیارہ ستمبر کے بعد جہادیوں کے حالات الفسلفانی دوسری فصل ان حالات میں ان حقائق کے تناظر میں شرعی احکام کا خلاصہ کیا ہے اس میں دو نقطے ہیں شرعی احکام اور دوسرا نقطہ عقلی اور منطقی دلائل کہ ان تمام مسائل کا واحد حل جہاد ہے تیسری فصل النظام نگاہ و مسار سرا من قابل الا جرج عالمی نظام اور قابل سے جارج بش تک ہونے والی کشمکشوں کا خلاصہ اور اس کی چال چلن کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے یہ سب کچھ کشمکش کی ابتدا کال الخت کہ کے قابل نے حابل کو کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا دوسرا نقطہ انبیاء کرام علیہ سلاد وسلام کے واقعات کے تناظر میں اس کشمکش کی تاریخ کے بعض مقامات حق اور باطل کا ایک جگہ میں رہنا ناممکن ہے برائی صرف نصیحتوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑ اکھیڑنا ضروری ہے حق اور باطل کے درمیان کشمکش یہ ازلی ہے ازل سے جاری ہے وما اکثر اناسی وارس بِمُؤْمِنِينَ اس آیت کو بطور عنوان استاد نے استعمال فرمایا ہے کہ اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تب بھی اکثر لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں ان لَا تحدی مَنْ احبتا یہ بھی آیت کو بطور عنوان استعمال کیا گیا ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اور مومن اور کافر کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے تیسرا نقطہ معاشروں کا وجود میں آنا حکومتوں کا قائم ہونا اور حکومت کے تین بنیادی ستون چوتھا نقطہ فرعونی نمونہ کہ اس میں تین بنیادی ستون ہوتے ہیں بادشاہ روحانی پیشوا اور ان کے مددگار حضرات فرعونوں کی خاطر جادوگروں کاہنوں اور درباری ملاوں کی خدمات فرعونوں کی خاطر مددگاروں اور اہل شورا کا کردار یعنی مجلس والوں کا کردار جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں حکومتوں کا وجود اور زوال اور ابن خلدون رحمہ اللہ کا نظریہ اس طرح اور بہت سے نقطوں کو ساز ترتیب سے بیان کر رہے ہیں ہم صرف پڑھتے ہیں بس اسے پیغمبر علیہ السلاط وسلام کی بحثت کے زمانے میں عالمی نظام اور فارس اور روم کے درمیان کشمکش پیغمبری حکومت کے بعد سے آج تک اسلامی مملکتوں اور اسلامی ملکوں کی تاریخ کا خلاصہ سب سے پہلے الدولت النبویہ پیغمبری حکومت پھر خلفۂ راشدین کی حکومت پھر امویوں کی حکومت خلفہ راشدین کے زمانے میں اسلامی حکومت امویوں کے زمانے میں اسلامی حکومت عباسیوں کے زمانے میں اسلامی حکومت عباسیوں کے زمانے کے بعد سے مستقل ہو جانے والے بعض ممالک اندلس میں اسلامی حکومت عثمانی حکومت سے پہلے اسلامی ملکوں کی عمریں یعنی کس نے کتنے سال حکومت کی اسلامی خلافت کے سقوط کے اسباب اسلامی ممالک اور حکومتوں کے پے در پے زوال کے اسباب خلافت تو ختم ہوئی اس کے بعد دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ختم ہو گئے عالم اسلام پر بیرونی حملہ گیارہویں صدی اور تیرہویں صدی عیسوی میں عالم اسلام پر سلیبی حملے تتریوں یعنی منگولوں کا عالم اسلام پر حملہ اسلامی تاریخ کے سلسلے میں بعض ملاحظات اور بعض تبصرے عثمانی خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومت عثمانی حکومت کے سقوط کے اسباب عثمانی خلافت کی بعض خوبیاں عثمانیوں کی حکومت کے بعد عالم اسلام کے ممالک کے احوال کے بارے میں مختصر معلومات عرب دنیا کی نئی تاریخ کا مختصر خاکہ بعض مسلمان ممالک کی نئی تاریخ کے بارے میں مختصر معلومات رومیوں کی تاریخ کے بارے میں مختصر معلومات اس زمانے کے رومیوں یعنی یورپی ممالک کے ترقی کے اسباب اس زمانے کے رومیوں یعنی یورپی امریکی اور روسیوں پر یہودیوں کا غلبہ یہود اور کمیونسٹ بالشوک انقلاب 1945 میں یالٹا کانفرنس اور یہودیوں کی اس میں شرکت یہودیوں کا یورپ پر قبضہ یہودیوں کا امریکہ پر قبضہ عالمی نظام کی ترقی اور مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان کشمکش کا خلاصہ سویت اور امریکی دو سپر پاوروں کا قیام اور ان کے درمیان کشمکش افغانستان میں ایک سپر پاور سویت یونین کی شکست اور نئے عالمی نظام کا آغاز دو ہزار گیارہ میں ستمبر کے واقعات اور دو ہزار تین میں عراق پر قبضہ عالمی نظام کے تناظر میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان کشمکش کا خاکہ کہ یہ کشمکش کیسے ہوگی چوتھی فصل رومیوں کے ساتھ کشمکش اور تاریخ کے تناظر میں دونوں طرف کی طاقتوں کا توازن تاریخ کے تناظر میں مسلمانوں کے مراکز کہ کس کس کے پاس مسلمان جاتے ہیں علماء ہیں رہبر ہے وغیرہ وغیرہ پہلی صلیبی جنگیں ایک ہزار پچاس سے بارہ سو اکانوے تک دوسری سلیبی جنگیں سترہ سو اٹھانوے سے انیس سو ستر تک مسلمانوں کے خلاف فکری جنگ اور سیاست کے میدان میں اس کے نتائج دوسری سلیبی جنگوں کی ابتدا دوسری سلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے مراجہ کے حالات انشاءاللہ جب سبق ہوگا اس میں مرجا کا تذکرہ ہوگا ظاہری طور پر استقلال کا مرحلہ اور نئے استعمار کی ابتدا پہلی صلیبی جنگ اور تیسری صلیبی جنگ ان دونوں کے درمیان ہونے والی مصیبتیں اور اسباب کہ یہ کیوں ہوئی ہے جنگیں اور اس میں کیا کچھ ہوا ہے مسلمانوں کے حالات میں تاریخی تبدیلی کی لکیر یورپ اور بجائے تلوار کی جنگ کے الفاظ کی جنگ محمد علی پاشا اور نیپولین مصر کی امیرہ نازلی کا مرکز اور اس کے اہلکار مصر کا انگریزی حاکم کرومر اور عیسائی پادری دنلوپ لوپ اٹھارہ سو ستاون میں سویٹزرلینڈ میں پال کانفرنس سلطان عبد الحمید رحی اللہ کا فلسطین کی طرف یہودیوں کے راستے کو کاٹنا یعنی انہوں نے راستہ نہیں دیا کو مستفی کمال اتا ترک کا ترکی کو ختم کرنے کے بعد خلافت کو ختم کرنا انیسویں صدی کے نصف کے بعد سے عالم اسلام کے حالات عرب مسلمان ملکوں کے حالات دوسرے مسلمان ممالک کے حالات مغرب کی طرف پل بنانے والے گروہوں کا تذکرہ مصر میں محمد عبدو کا گرو ہندوستان میں سر سید احمد خان کا گرو اور اسی طرح ہندوستان میں واحد الدین خان کا گرو یعنی سب نے مل کر مغرب کو مشرق سے مشرق کو مغرب سے ملانے کے لیے پل کا کردار ادا کیا ہے وہاں کی گندگیاں یہاں انہوں نے درامد کی ہیں انگریزی مستشرق جیب انیس سو بتیس میں مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ کرتا ہے عیسائی مبلک زوے مر ان مسلمانوں کے اوصاف اور علامتیں بیان کرتا ہے جن کی مغرب کو ضرورت ہے قومی دعوت اور اس کے حقیقی اسباب قوم پرستی کی دعوت اس کے حقیقی اسباب اور اس کے اور اس کے اولین کردار محمد علی پاشا فرانسیسی اور قوم پرستی مصر اور شام میں پروٹیسٹنٹ عیسائی امریکی فرقے کی تبلیغی تشکیلات مصر اور شام میں قوم پرستوں کی تنظیمیں کوا کے بھی جمال الدین افغانی اور محمد عبدو کا کردار پہلی عالمی جنگ کے بعد قوم پرستی اشتراکی عربی کمیونسٹ پارٹی فوجی اور قومی انقلابات ترکی تورانی قوم پرستی عرب قوم پرستی اور تورانی قوم پرستی کے درمیان تقابل عالم عرب میں کمیونزم مصر میں کمیونسٹ پارٹی عراق کی کمیونسٹ پارٹی سوریا اور لبنان کی کمیونسٹ پارٹی فلسطین اور اردن کی کمیونسٹ پارٹی عرب کمیونسٹ اور مسئلہ فلسطین بیسویں صدی کے نصب سے مسلمانوں اور عربوں کی شکست اور تباہی مصیبت کی جڑیں اور شکست کے اسباب نیو ورلڈ آرڈر یعنی نیا عالمی دنیاوی نظام اور عالم اسلام کے خلاف تیسری سلیبی جنگیں تیسری سلیبی جنگوں کے اسباب معاصر رومیوں سے متعلق اسباب یہودی پروگرام سے متعلق اسباب عالم اسلام کے حالات سے متعلق اسباب تیسری سلیبی حملوں کے اہم مراکز انیس میں پہلا امریکی حملہ عراق پر جو کہ کویت کی آزادی کے نام سے نوے میں ہوا بلقان اور قفقاز میں صلیبیوں کی طرف سے مسلمانوں کا قتل عام انیس سو میں جو بوسنیا اور چچنیا وغیرہ میں قتل عام ہوا ہے افغانستان اور طالبان کا محاصرہ اور دو ہزار ایک میں اسلامی عمارت کی تباہی دو ہزار تین میں پھر عراق پر حملہ اور قبضہ اور مشرق وسطی کی طرف پیش قدمی عالم اسلام میں مراجع یعنی رہنماؤں کی حالت تیسری سلیبی امریکہ کی قیادت میں تیسری سلیبی جنگوں میں مجاہدین کا تنہا رہ جانا مسلمانوں اور سلیبیوں کے درمیان طاقت کے توازن پر غور و فکر مسلمان امت اور مجاہدین کی شکست میں منافق درباری ملا اور بگڑے ہوئے اسلامی انقلابی رہبروں کا کردار صلیبی حملوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شکست کے حوالے سے سعودی عرب کے سرکاری دینی ادارے کا کردار عراق پر حملے کے حوالے سے عالم اسلام میں درباری ملاوں کا موقف پانچویں فصل 1930 سے 2000 تک اسلامی انقلابی تحریکوں کے طور طریقے اور ان کی مختصر تاریخ وہ اہم مراحل جن سے اسلامی انقلابی تحریکیں گزری پہلا مرحلہ مرحلہ وجود 1930 سے 1965 تک دوسرا مرحلہ مرحلہ التمایوس چھانٹی کا مرحلہ 1965 سے 1990 تک تیسرا مرحلہ مرحلہ العظمات مصیبتوں کا مرحلہ آزمائشوں کا مرحلہ انیس سو نوے سے دو ہزار تک دو ہزار ایک میں گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد کی دنیا میں اسلامی انقلابی تحریکوں کا حال انیس سو تیس سے دو ہزار ایک تک اسلامی انقلابی تحریکوں کے طور و طریقوں کا خلاصہ اسلامی انقلابی تحریکوں میں سیاسی مرزیا کا عقیدہ ارزا سیاسی اسلامی انقلابی تحریکوں میں ارجا سیاسی عقیدے اور نظریے کا پھیلنا یعنی زمانۂ قدیم کے مرزیا کا جو عقیدہ ہے وہ اسلامی انقلابی تحریکوں میں بھی آہستہ آہستہ پھیلا چھٹی فصل انیس سو سے دو ہزار ایک تک جہادیوں کا سفر اور ان کا تجربہ جہادی اور ان کی ترتیب کا تعارف معاصر معاصر جہادی تحریکوں کی معاصر جہادی تحریکوں کا وجود اور فکری اور تحریکی اعتبار سے ان کی ترقی انیس سو ساٹھ سے دو ہزار تک اہم جہادی کوششیں جہادی تحریکوں کے سفر میں مرکزی نقطہ یعنی جہاد افغانستان جہاد افغانستان کی کامیابی کے بارے میں امریکی کردار کا کھوکھلا دعویٰ جہاد افغانستان کے دوران عرب افغانوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے شبہ یا پراپگنڈے کی حقیقت معاصر جہادی تحریکوں پر جہاد افغانستان کا اثر انیس سو بانوے سے انیس سو تک جہادیوں کا در بدر پھرنا اور جائے امن تلاش کرنا انیس سو سے دو ہزار ایک تک عرب افغان کا دوبارہ طالبان کے سائے میں آ جانا بیسویں صدی کے نصف سے شروع ہونے والی مسلح جہادی تحریکی اہم جہادی تجربات کا خلاصہ انیس سو ترسٹھ میں عبدالکریم مطیع کی قیادت میں مراکش کی تنظیم انیس سو پینسٹھ سے دو ایک تک تنظیم الجہاد المصری کا تجربہ شیخ ایمن اللہ کی تنظیم میں انیس سو پینسٹھ سے انیس سو تراسی تک سوریا جہاد کا تجربہ انیس سو تہتر سے انیس سو چھہتر تک الجزائر میں حرکت الدول الاسلامیہ کا تجربہ 1975 سے 2001 تک الجماعت الاسلامیہ مصر کا تجربہ تونس میں 1980 کی ابتدا میں جہادی تجربہ 1990 سے 2001 تک جمع اسلامیہ مقاتلہ کا لیبیا میں جہادی تجربہ 1991 سے الجزائر میں جہادی تجربہ 1990 سے یمن میں جہادی تجربے انیس سو پچانوے سے مراکش میں جہادی کوششیں انیس سو ننانوے میں جبالبق میں لبنانی عرب افغان کے تجربات انیس سو بانوے سے دو ہزار تک تاجکستان میں جہادی تجربہ انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار ایک تک ازبکستان میں جہادی تجربہ انیس سو سے دو ہزار ایک تک مشرقی ترکستان کے مجاہدین کا تجربہ انیس سو سے شیخ اسامہ اور القاعدہ کا امریکہ کے خلاف جہادی تجربہ جہادیوں کے نظریات اور فکری بنیادوں کا خلاصہ جہادیوں کے فکری اور نظریاتی عقائد کا خلاصہ بیسویں صدی کے آخر میں مجاہدین اور آزمائشوں کی کثرت انیس سو نوے سے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے منصوبے انیس سو سے دو ہزار ایک تک طالبان کے ہاں مجاہدین کی طرف سے ضائع ہو جانے والی فرصت مجاہدین کو ملنے والی وہ فرصت جو کہ ضائع ہو گئی انیس سو سے آزمائشوں سے نکلنے کے لیے پیش کیے گئے راستے عالمی جہاد کا آغاز اور اس کے نظریات کا تعارف ساتویں فصل عالمی جہاد کے دعوت کا آغاز اور عالمی جہاد کے نظریات کی نمود اور ترقی ساتویں فصل انیس سو سے دو ہزار ایک تک مجاہدین نے کیا کھویا کیا پایا اپنے آپ کو محاسبہ اصلاح اور اس اصلاح میں رکاوٹیں اسلامی انقلابی تحریکیں اور محاسبے اور اصلاح کا قانون یعنی کتنا عمل کرتے ہیں طور طریقوں کی اصلاح اور مجاہدین کا حاصل مجاہدین کو کیا ملا انیس سو سے ستمبر 2001 ایک تک اہداف کے حصول میں مجاہدین کی ناکامی کے اسباب چالیس سال کے دوران مجاہدین کی قیمتی بیش خدمات چالیس سال کے دوران مجاہدین کی غلطیاں اور ان کے خسارے ان غلطیوں کے عنوان سے استاد نے چار نقطے بیان کیے ہیں منہج اور فکر میں غلطیاں تنظیمی ڈھانچے اور قالب میں غلطیاں کام کرنے کے طریقے میں غلطیاں اور اس کے بعد اخیر میں عمومی غلطیاں اس طرح ہم پہلے جز کی اجمالی اور تفصیلی فہرست کو پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دعا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ فہرست اجمالی اور فصل مکمل پڑھی اسی طرح اللہ تعالی اس کتاب کو بھی مکمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا وحبیبنا محمد ولی علی و صحبی وسلم جزاک اللہ وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ